الله اما بعد پچھلی مجلس میں حدیث نمبر چار کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کی تلقین کی ہے ابودر ابی اللہ تعالیٰ نے سی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے کہا سکتا ایام چھ دن انتظار کر لو سم ما قلیہ اباد ما اقول لك بعد پھر اے ابو در اس کے بعد میں جو کچھ تم سے کہوں اسے یاد رکھنا اسے اچھی طرح سمجھ لینا کہتے ہیں کہ فلم ماں کا نلیو جب واتواں دن آیا کالا اسی کبھی تک و اللہ پی سر امریکہ میں تمہیں تقوا کی وصیت کرتا ہوں اپنے معاملات میں چھپے اور کھلے ہر حال میں یہ پہلی وسیعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبودی اللہ عنہ کی کہ ایک انسان اپنے چھپے اور کھلے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور برائیوں سے بچے اس میں دونوں حالتیں اور دو باتیں ہیں ایک, ایک تنہائی میں ہو سے کوئی دنیا کا انسان دیکھ نہ رہا مخلوق کی نگاہوں سے چھپا ہوا اور دوسری حالت لوگوں کے درمیان ہو جیسے آدمی مسجد میں ہو یا اپنے کمرے میں ہو لوگوں کے درمیان ہو یا پھر تنہائی میں ہو دن کے اجالے میں ہو رات کے اندھیرے میں ہو خطر میں ہو یا سفر میں ہو تو چاہے انسان سب کے سامنے ہو یا چھپا ہوا ہو ان دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرے پھر اسی طرح سے اپنے ظاہر کے اعتبار سے وہ اچھا ہو لیکن باطن میں برا ہو تو یہ بھی برا ہے وہ ظاہر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈبتا ہے پرہیزگاری کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو قلبی سطح پر بھی دل کی سطح پر بھی وہ گناہوں سے بچنے والا ہو یہ نہ ہو کہ اس کا ظاہر پرہیزگاری والا ہو تقوی والا ہو دینداری والا ہو لیکن اس کے دل میں گناہ, گناہ کی ہو گناہ کے ارادے ہوں بے حیائی کی چاہت ہو اس کی زبان تقوی والی ہو لیکن اس کا دل برائیوں والا ہو دل میں لوگوں کے لیے کی ہو دل میں گناہوں کی چاہت ہو معاشیت کی طلب ہو تو اس کا دل چاہے ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی اعتبار سے وہ اللہ سے تلے وہ نیکیاں اچھے سے کرنے والا اور انہیں دل میں ان کے لیے نیت دکھاوے کے رکھنے والا نہ ہو جیسے وہ نماز کو اچھے سے ادا کرتا ہے عیب سے برائیوں سے کمیوں سے بچاتا ہے اسی طرح سے نماز کے بارے میں اپنے دل کو بھی بچائے کہ اس میں ریا کی چاہت نہ ہو لوگوں کی لوگوں کے سراہنے کی اس کے اندر طلب نہ ہو لوگوں کی تعریف کی چاہت نہ ہو تو چاہے کھلے حال میں ہو یا چھپے حال میں آدمی اللہ سے کرنے والا بنے یہ پہلی وسیع ہے کھلے میں تو عام طور سے آدمی گنا سے ویسے بھی بچتا ہے لوگوں سے حیا کی وجہ سے لیکن تنہائی اکثر گنا سے بھری ہوتی ہے ظاہر میں تو آدمی اکثر گنا سے بچنے کا انتظام کرتا ہے لیکن دل کا حال چونکہ لوگوں سے مخفی رہتا ہے تو آدمی دل میں بہت ساری برائیاں جمع کر کے رکھ دیتا ہے ایک آدمی لوگوں کی نگاہ سے زیادہ اللہ کے دیکھنے کا احساس رکھتا ہو لوگوں کی اطلاع سے زیادہ اللہ کے مطلع ہونے کا احساس اس کو تب جا کر اس کی زندگی میں غاہر و باطن کے اعتبار سے تفوا آتا ہے پھر آپ نے کہا وحدہ سے یہ کئی مرتبہ حصہ گزر چکا کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے بھلائی کر فوراً بھلائی کر لے بعض روایت میں جیسا آیا تمہوہا برائی کے بعد بھلائی کر لے اس کو مٹائے گی یعنی مومن کے اندر یہ مزاج ہو کہ اصل وہ تخوا کا اہتمام کرتا ہو برائیوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو لیکن ساتھ ہی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو مٹانے کی بھی فکر اس کے اندر جیسے زبان سے کچھ غلط بات نکل دی نکال دی کسی کو برا کہہ دیا فوراً معافی مانگ لے اس طرح کی چیزیں زندگی میں ہونی چاہیے کہ ایک انسان بعض اوقات غلطی کرتا ہے لیکن پھر اس کی انا معافی مانگنے سے اس کو روک لیتی ہے مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے غلطی کا احساس اسے ہونا چاہیے اور وہ اپنے آپ کو کبھی حق سے بڑا نہ سمجھے صحیح صحیح ہے غلط غلط ہے اگر کچھ غلطی اس سے ہو بھی جائے اس کی بھرپائی کر تو اس طرح سے یہ دوسری وصیت اس میں ہے کہ جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے بھلائی کر لے ولاس حدن شیا <شَيَّة> کسی سے کچھ مانگنا مت یہ ایک عمومی وصیت ہے جس میں استثنا بھی ہے ایک انسان اگر مجبور ہو جائے تو اس کے لیے اس میں ایکسپشن ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے دین میں کہ انسان کو سائل نہیں ہونا چاہیے مانگنے والا نہیں ہونا چاہیے ایک آدمی لوگوں سے مال کا مطالبہ کرے دنیا کی چیزوں کا مطالبہ کرے پودے کا مطالبہ کرے عزت و شہرت کا مطالبہ کرے مانگنے والا اس کو نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ مانگنے سے عزت کم ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ انسان کسی اور کے لیے مانگے صدقات کے لیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے زمانے میں پکرا آتے تھے آپ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے ان کے لیے آپ کھانے کی چیزیں یا لباس وغیرہ لوگوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ صدقہ کریں یہ ایک غلط چیز ہے اپنی ذات کے لیے مانگنا اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں فقیر زیادہ ہیں دوسری قوموں کو دیکھیں آج ان کے مقابلے میں عام طور سے مساجد کے باہر آپ کو فقرا ملیں گے بلا شبہ اسلام میں وہ مسئلہ فلا تنہر کی ترغیبی ہے کہ مانگنے والے کے ساتھ بسول و قیمت کرو اور مال میں سسائل کو دو یہ اپنی جگہ ہے لیکن ایک دستور اور رواج بن گیا ہے کہ جو آدمی اہل نہیں وہ بھی مانگنے والا بن جاتا ہے آدمی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی مانگتا ہے اپنے حاصل شدہ کو بچانے کے لیے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے تو ایسا مانگنا جس میں اپنے مال کو بڑھانے کی چاہت ہو واقعی حاجت نہ ہو مجبوری نہ ہو لیکن مال بڑھانے کے لیے آدمی مانگتا رہے اس سے مانگا اس سے مانگا جمع جما کے بڑھا دیا تو ایسا مانگنا اسلام میں جائز نہیں ہے ہاں مجبوری کی حالت میں ایک آدمی فقر و فاقے میں ہو یا سفر میں ہو اور اس کا سب کچھ کھو گیا ہو یا بیماری کا علاج کرانے کے لیے اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو یا بچوں کے لیے ان کی فیس کے لیے کسی اور وجہ سے انسان کے پاس واقعی اس کے پاس اسباب ختم ہو جائیں اور حرج پیدا ہو سکتا ہو نقصان ہو سکتا ہو اگر اس نے نہیں مانگا تو ایسا انسان جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے مانگ سکتا ہے افضل یہ ہے کہ ان سے قرض لے اور ادا بھی کرے ادا بھی کرے بعض اوقات آدمی قرض لیتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا ہے لیکن اگر قرض کی بھی ستاپ نہ ہو مجبوری ہو آدمی غریب ہو تو مانگ سکتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ جب تک کہ مجبور نہ ہو نہیں مانگے جب تک مجبور نہ ہو نہیں مانگے تو کہا کہ کسی سے کچھ مانگنا مت کسی سے کبھی کچھ مانگنا مت متصف کا یعنی تیری اپنی چیز ہے تیرا اپنا کوڑا ہے جو جانور کو ہانکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بھی گر جائیں کسی سے مت کہنا ذرا اٹھا کے دے دو وہ بھی مت مانگنا اس میں استغنا کی تعریف مسلمان غنی ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے اور جب اس کو معلوم ہے کہ دینے والا اللہ ہے تو کسی اور سے کیوں مانگے اسی لیے عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کو سکھایا اذا تعلت جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ حادث کے وقت مسلمان کی نگاہ مخلوق کی بجائے خالق کی طرف ہونی چاہیے یہ اصل تعلیم ہے اسباب کا اختیار کرنا اپنی جگہ ہے لیکن آدمی آزاد میں پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل اور اسباب پیدا کر دیتا ہے لیکن جب مانگنے کی عادت ہوتی ہے تو پھر آدمی کا رشتہ تعلق اللہ تعالیٰ سے منقطع ہو جاتا ہے پھر وہ مخلوق ہی کی طرف مخلوق کی خوش یا پھر خیانت یا پھر مکر و فریب میں لگ جاتا ہے اور پھر یہی زندگی کا شعار بن جاتا ہے مسلمان کو مانگنے والا نہیں ہونا چاہیے تو یہاں کہا کہ ولاس کا تسود تیرا کوڑا بھی گر جائے تو کسی سے مانگنا مت اس اعتبار سے ایک اور صحابی ہیں ان کو بھی آپ نے حوثیت کی تھی عبد الرحمن اپنی عزیز صوبان نبی اللہ تعالیم سے روایت کرتے ہیں ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مجمع میں کہا و مئی اتقبل اتقب بل کال ہے جو مجھ سے ایک بات قبول کرتا ہے میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں اس کے لیے جنت ہے قلط حضرت صوبہ نے کہا میں میں آپ کی بات قبول کروں گا کال اللہ ترین سیا لوگوں سے کبھی کچھ مانگنا منص بس اتنا حکم دیا حکم ان کو انہوں نے زندگی بھر اس کا پاس و لحاظ کیا راوی کہتے ہیں پکانا تو حضرت کا کوڑا زمین پہ گر جاتا تھا وہ سوار ہوتے کسی سے کبھی انہوں نے نہیں کہا کبھی نہیں کہتے ذرا اٹھا کے دے دو کیونکہ سواری سے اتر کے وہ لینا ایک مشقت کا کام ہے کوئی آدمی دے دے تو کیا جاتا ہے اس دیکھیے چونکہ وعدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ نے وعدہ کیا اس پر جنت کا جنت چاہیے تو وعدہ پورا کرنا پڑے گا مطالبہ بِعَحْدِ بھی پورا ہونا چاہیے تو کہتے کہ کہ سواری سے اترتے کبھی اونٹ پر کبھی گھوڑے پر سواری سے اترتے اور وہ اپنا چابو خود اٹھاتے اور پھر سے سوار ہو جاتے اس حدیث کو امام ابود نصیب نمازہ نے ماجا کیا ہے سے معلوم ہوا کہ یہ ایک عام تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمان کو مستغنی ہونا چاہیے اس لیے کہ اصل گنا مال میں نہیں ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے مالداری تجوری کے مطابق نہیں ہوتی کتنی بڑی ہے مالداری دل کے مطابق ہوتی کہ کتنا مستغنی ہے تو انسان کا حاجت مند نہ ہونا دل کی سطح پر اس کو ماندار بناتا ہے لیکن اگر تجوری بڑی ہو لیکن دل میں حل میں مزید والا معاملہ ہو کچھ اور چاہیے تو ایسا آدمی فقرہ ہی میں شمار ہوتا ہے اس لیے کہ حاجت کا احساس آدمی کو فقیر بناتا ہے مال کی کمی زیادتی نہیں کمی کا احساس اس کو فقیر بناتا ہے واقعی کمی کبھی ہوتی ہے لیکن احساس نہیں ہوتا ہے کافی ہے الحمدللہ اللہ نے جتنا دیا اسی میں گزارا کریں گے یہ مالدار ہے لیکن ایک کروڑ ہے دوسرا کروڑ چاہیے یہ احساس اگر ہے تو ایمالدار نہیں فقیر ہے کیونکہ محتاجی کا احساس انسان کو محتاج بناتا ہے نہ کسی نفسی ممتاز تو دل کی سطح پر آدمی ممتاج نہ ہو اسی لیے کہا فلاس ولاسن اور پھر کہا کہ ولا تقبض کبھی لوگوں کی امانتیں اپنے پاس جمع کر کے مت رکھنا یہ خراب نہیں یہ سمجھداری کے اعتبار سے ہے اس اعتبار سے نہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اساد امین تھے لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے اور یہ منع نہیں تھے امین خازن اگر ہو اس کے لیے فضیلت ہے کہ وہ برابر وقت پر دیتا ہے تو اس کو بھی صدقے کا سوا ملتا ہے تو امانت رکھنا اپنے پاس یہ حرام نہیں ہے یہ منع نہیں ہے حدیث میں آپ کی خود جو تیرے پاس امانت رکھے اس کی امانت مانگنے پر لوٹا دے اور اگر کوئی تیرے ساتھ خیانت کرے تب بھی تو اس کے ساتھ خیانت مت کر تو معلومات امانت رکھی جا سکتی ہے لیکن ہر آدمی ہر کام کرے ایسا نہیں ہے یہ بھی اسلام ایک حکمت ہے اور اسلام کے احکام میں یہ بھی ایک بصیرت والی بات ہے کہ ہر آدمی کو ہر چیز کا مکلب نہ بنایا جائے ہر جائز چیز کرنے کی نہیں ہوتی ہے ہر ممکن چیز کرنا ضروری نہیں ہے کر سکتے ہیں تو کریں گے نہیں کچھ چیزوں سے جائز ہونے کے باوجود بھی بچنا ہوتا ہے کیونکہ وہ ذمہ داری ہوتی ہے اور ذمہ داری اٹھانا حلال ہوتا ہے لیکن پورا کرنا فرض ہوتا ہے ایک انسان ذمہ داری لے لے چوائس ہوتی ہے لے نہ لے لیکن لینے کے بعد اب اس کو پورا کرنا لازم ہے وعدہ کرے نہ کرے اس کو اختیار ہے پورا کرنا واجب ہے قرض لے نہ لے اختیار ہے ادا کرنا واجب ہے تو بعض اوقات کوئی چیز کی نفسی ابتدا میں جائز ہوتی ہے لیکن قدم اٹھانے کے بعد اب واجب ہو جاتا ہے معاملہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا تو امانت کسی سے لینا یہ جائز ہے حرام نہیں ہے لیکن آپ نے نصیحت کی تو مت کر کیونکہ ایک ذمہ داری کا کام ہے لے گا لوٹانا پڑے گا اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے لی اگر ادا کرنے میں کوتاحی کی تو خام خا گنا ہو جائے گا یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ نہیں کہ سارے لوگ اب کہیں کہ ہم امانت نہیں لیں گے کون لے گا رکھنا تو پڑے گا کہیں نہ کہیں امانت لیکن آپ نے ایک نصیحت کے طور پر کہا کہ ولا تقب امانت امانت کبھی لینا مت اس اعتبار سے کہ آگے بھی آئے گا عہدے کے اعتبار سے بھی آپ نے ان کو نصیحت کی تھی کیونکہ عہدہ بھی ایک اعتبار سے کیا ہے امانت ادا ام و ادا غیر اہلی پن تبر تو کہا کہ ولا تقب امان خودی بئی نت نہیں اور کبھی دو آدمی کے بیچ میں جج بن کے نہیں بیٹھنا قاضی صاحب بن کے نہیں بیٹھنا ظاہر بات قاضی کا ایک عہدہ ہے جو ضروری بھی ہے اور چھوٹے موٹے معاملات میں بھی آدمی کے سامنے جب کچھ چیزیں آتی ہیں حدیث میں بھی ہے کہ آدمی دو لوگ حسد ہے تو دو لوگوں سے اور میں سے ایک یہ ہے کہ جس کو اللہ نے مار دیا ہے اور اس کے حق میں خیر میں مٹا دینے اور لٹا دینے کی توفیق بھی دی دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالی نے رجل رجا اللہ الحکمہ یقوئی لکھا ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا ہے اور اسی حکمت کی بنا پر وہ فیصلے کرتا ہے قزا کا کام کرتا ہے دو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے اپنی ذات کے معاملے میں یا دوسروں کے معاملات میں تو پی نفسی حرام یہ بھی نہیں ہے لیکن دو لوگوں کے بیچ میں فیصلے کے لیے بیٹھنا دو دھاری تلوار ہے نمبر ایک اس اعتبار سے کہ اس کے حق میں فیصلہ کرو تو وہ ناراض ہو جائے گا آپ بس بیشور کے جھگڑے میں بیٹھیے درمیان میں لڑکے والے لڑکی والے اب آپ کہیں کہ بیٹا تمہاری غلطی ہے تو یہ بیٹا ناراض ہو جائے گا اور اگر اس سے کہو تو وہ ناراض ہو. یعنی آپ جس کو غلطی بتاؤ وہ ناراض ہو جاتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے کسی نہ کسی کو ناراض کرنا پڑتا ہے لیکن پاؤں پھسل جائے اور آدمی حکمت کی بجائے چالاتی اپنا دونوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے ایسا فیصلہ کرتا ہے جو حق کے مطابق نہیں ہوتا ہے جائیداد کا مسئلہ ہوا بھائی بہن میں جھگڑا ہوا ان کو آدھا ان کو پورا دیا گیا ناراض اب دونوں کے بیچ میں, میں بیٹھ گیا کہا ایک کام کرو تم آدھا لے لو تم آدھا لے لو اب یہ طریقہ تقسیم کا نہیں اللہ نے جو میراج کے معاملات طے کیے ہیں آدمی اس سے اپنی مرضی سے فیصلے بدل نہیں سکتا ہے تو بعض اوقات دونوں کو خوش کرنے کے لیے آدمی ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرے تو یہ بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے جو آدمی وہ کر سکتا ہے وہ وہی کرے جو نہیں کر سکتا وہ خام اس میں پڑے مسئلہ تمہارا میرے پاس پیش کرو میں فیصلہ کرتا ہوں تو یہ بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے تو کہا کہ وہ اللہ تقریب دو لوگوں کے درمیان کبھی فیصلہ کرنے کے لیے مت بیٹھنا ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاص علت کو ذکر کر کے کچھ حکم ابو در رضی اللہ تعالی کو دیے تھے جو اسی قبیل کے ہیں فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ خال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو جسمانی اعتبار سے نہیں کمزوری ہے تم میں بوجھ نہیں اٹھاتا ہوگی وہ امی وہ خب ماں خب بولا کم اور خب بولی اور میں تمہاری لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں لاتا کبھی دو آدمی کے اوپر بھی امیر مت بننا عہدہ مت لینا میں امیر بننا چاہتا ہوں میں کوئی عہدہ چاہتا ہوں لاتام ولا یتیم اور کسی یتیم کے مال کا والی مت بننا مت بننا وہ امانت اپنے پاس مت رکھنا یہ اسی معنی میں ہے اور دو آدمی پر بھی امیر مت بننا ان پر حاکم بنے ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا بن جائے کیوں اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو اور میں جو اپنی لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چوائس نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنا دیا اور فیصلہ کرنے کے لیے کہا کتنے مسائل کے اندر آپ ہی کو کہا گیا تھا کہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان لیکن آپ نے کہا میں اپنے بھی جو پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہوں تم کمزور ہو یہ بوجھ نہیں اٹھا پا گے تو کبھی دو آدمیوں پر بھی امیر مت بننا اور یتیم کے مال کا ذمہ دار مت بننا اس کی امانت اپنے پاس مت رکھا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کی استداب نہیں رکھتا ہے لہذا اس پر زبردستی وہ بوجھ نہ ڈالا جائے اگر وہ اٹھا نہیں سکتا ہے حکیمانہ فیصلہ یہ ہے کہ لوگوں کی چاہت کی بجائے ان کی صلاحیت اور استعمال دیکھ کر ذمہ داری دینا چاہیے میں <تصفح> کرنا چاہتا ہوں ہاں لیکن کر سکتا ہے کہ نہیں تو اگرچہ اس کے لیے وہ جائز ہے لیکن کہا جائے مناسب تمہارے لیے نہیں ہے اکثر نقصان تب ہوتا ہے جب لوگوں کی چاہت کے مطابق ان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہے ذمہ داری کے لیے اس کی صلاحیت بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ نبھا پائے گا کہ نہیں اور اپنی ذات کے بارے میں بھی ہم کو یہ کرنا چاہیے صرف جذبے کی بنیاد پر ریسپانسبلٹیز نہیں لینا چاہیے بعض اوقات آدمی بڑی بڑی ذمہ داریاں لے لیتا ہے جوش میں آ کر کبھی کبھی पब्लिक کی وجہ سے بھی شہرت کی چاہ بھی ہوتی ہے اور کبھی واقعی دینی جذبہ ہوتا ہے لیکن آدمی نہیں جانتا کہ میں کر پاؤں گا नहीं और اور اکثر معلوم ہوتا ہے کہ نہیں کر سکتا لیکن ان شاء اللہ کہ آدمی آگے بڑھ جاتا ہے اور بعد میں جا کے آدمی نبھا نہیں پاتا ہے اصل چیز ذمہ داری کا وعدہ نہیں ہے اٹھانا نہیں ہے بلکہ اس کو نبھانا ہے اسی لیے یہاں پر آپ نے کہا کہ کبھی کسی دو آدمی پر بھی امیر کیونکہ اس سے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جواب دینا پڑے گا جب لوگوں پر آدمی سرپرست بنے کل لکوم اور مسئولن لکوم مشکول تم میں سے ہر ایک سرپرست پہ اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا تو جب آدمی کوئی عہدہ پاتا ہے تو اس عہدے کے تقاضے ہوتے ہیں ذمہ داری ہوتی ہے وہ مسئول ہوتا ہے لہذا آدمی اس سے بچے بعض ملکوں میں آپ دیکھیں دینی اعتبار سے چاہے وہ مدارس ہوں مساجد ہوں یا کسی اعتبار سے عہدے ہوتے ہیں لڑ مر کے لوگ لیتے ہیں نہیں جانتے ہیں کہ اس عہدے کے تقاضے کیا ہیں بعض اوقات ادا نہیں کرتے ہیں اور بلاوجہ اپنے آپ کو اللہ کا مجرم بنا لیتے ہیں آدمی کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے مزاج یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کام کرنے والا ہو مقام کی چاہت اس کے دل میں نہ ہو مقام کی چاہت نہ ہو کام کی چاہت میں کام کرنا چاہتا ہوں مقام نہیں چاہیے عہدہ نہیں چاہیے اور کام میں بھی وہ ذمہ داری لے کے نبھا سکتا ہے ورنہ لائق آدمی کو نہیں ملے گا تو لے لے گا تو نہیں نبھائے گا اس کو وہ ویسی فارم رہا اور تو نے نقصان کر دیا تو یہ بھی کہ آدمی دیکھے وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے اور اس کے مطابق قدم اٹھائے تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ ایک انسان کو ان چیزوں کا لحاظ اور کئی باتیں ہم نے اس میں دیکھیں جس میں تقوا کی تلقین ہے اور اسی طرح سے برائی کے بعد بھلائی کرنے کی تلقین ہے اور سوال سے اجتناب ہے اور اسی طرح سے امانت رکھنے کی استعداد اگر نہیں ہے آدمی میں کمزوری ہے وہ نہ رکھے اور اسی طرح سے قاضی بدنے سے آدمی پرہیز کرے لوگوں کے جھگڑوں کو اگر اس کے پاس دین دینکئل نہیں ہے یا اس کے پاس اتنی قدرت اور قوت نہیں ہے کہ واقعی حق بول پائے گا دباؤ میں آ کے لوگوں کی بات مان لے ایسا نہیں ہونا چاہیے حدیث نمبر پانچ جس میں اللہ کا ذکر اور شکر کرنے کے اعتبار سے اور اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کے اعتبار سے تلقین ہے جو کہ انسان کا مقصد حیات ہے حدیث کے کی الفاظ کیا ہیں؟ عن معاد بن جبل رضی اللہ عنہ انہو قال معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم انبیدی ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا ہاتھ میں ہاتھ لیا فقال فقا لان کہا اے اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں فک انت و اماحی انحب حضرت ماض نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں میں بھی اللہ کی قسم آپ سے محبت کرتا ہوں يا معاد کہا کہ اے معاد میں تم کو وسیعت کرتا ہوں کچھ باتوں کا خسن عبادت احمد میں تم کو ایک بات کی وسیعت کرتا ہوں کبھی کبھی نماز کے آخر میں یہ ذکر چھوڑنا مت کیا ذکر ہے اللہ ذکر عبادتك اے اللہ میری مدد کر اے اللہ میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے میں تیرا شکر کرنے میں اور اچھے طور پر تیری عبادت کرنے میں تو میری مدد کر کہ میں تجھے یاد رکھوں تیرا شکر کروں اور بہترین طور پر تیری عبادت کرنے والا بندہ بن جاؤں اس حدیث کو امام احمد اور ابود نس وغیرہ نے روایت کیا ہے امام البخاری نے الدب المفرد میں اور اسی طرح سے ابن خزیمہ اور ابن حبا نے بھی روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم اپنے صحابہ سے محبت کرتے تھے اور یہ بھی ایک ادب ہے کہ انسان محبت کا اظہار بھی کرے بہت اہم چیزیں اس کو یاد رکھنا چاہیے خصوصا اپنی اولاد کے ساتھ میں یہ ضمن میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہاں اکثر آدمی محبت کا اظہار ویسے نہیں کرتا ہے جیسا کرنا چاہیے بچوں سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں کماتے ہیں بھوکے رہتے ہیں بہت ساری اپنی چاہتوں کو قربان کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں یہ محبت کا تقاضہ ہے جس کے لیے جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کے لیے اس کی خیر کے لیے کوشش کرتا ہے اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے لیکن کبھی بٹھا کے بچوں کو بولتے نہیں کہ بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں بچہ بعض اوقات دیکھتا ہے کہ وہ آتے ہیں جاتے ہیں ماں اپنے کچن میں رہتی ہے باپ کام کاج میں لگا رہتا ہے محنت کرتا ہے آتا ہے صبح چلا جاتا ہے رات میں دیر سے آتا ہے کبھی بیٹھ کے ہنس کے کے بات نہیں ہوتی ہے اور کبھی محبت سے بولتے نہیں ہیں کچھ ایسا سلوک نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی بچے شکایت بھی کرتے ہیں آپ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں. تو باپ کہتا ہے یہ سب کیا ہے صبح اٹھ کے جاتا ہوں آفس میں بیٹھتا ہوں محنت کرتا ہوں اوور ٹائم کرتا ہوں میرے جوتے دیکھو نئے خریدنے سے نہیں خرید رہا ہوں کپڑے دیکھو وہی پہن رہا ہوں یہ سب کیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قربانیں دینا محبت ہے شبہ یہ محبت کے تقاضوں میں سے ہے لیکن جس چیز کی بچوں کو ضرورت ہوتی ہے خاص کر کے جب وہ بڑے ہونے لگتے ہیں اظہار محبت دو چیزیں ہیں ایک محبت کرنا دوسرے محبت کا اظہار کرنا دوسری چیز اکثر نہیں ہوتی ہے آپ کے دل میں کیا کیا کزانے رکھی اس کو کیا معلوم ہے آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے اچھی بات ہے لیکن اس کو معلوم کیسے پڑے گا وہ جھانک کے دیکھے گا اس کو کیسے معلوم پڑے گا آپ کے اظہار سے جو سلوک ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں پھر چاہے اولاد ہو پھر بیوی بھی کبھی شکایت کرتی ہے آپ کے دل میں وہ ایسی محبت نہیں جیسی شادی ہوئی تھی تب تھی اللہ کی بندی تیرے لیے تو اتنا کرنا ہو اتنی دوائیں لاتا ہوں تیل یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں تو ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو محبت میں شمار کرتے ہیں جو جو قربانیاں ہم دیتے ہیں لا شبہ محبت پر مبنی ہے لیکن واقعی ایک اور چیز ہے جو اہم ہے جس کو ہم اکثر سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے محبت بھی کوئی بتانے کی چیز ہے تو کیا بتانے کی چیز ہے نفرت سوچیے بہت سے بچے اکثر محبت تلاش کرتے ہیں فیس بک پہ کوئی تو لائک کرے بعض اوقات بچے اچھا کام گھر میں کرتے ہیں بتاتے ہیں لاگے ابو میں نے ایسا ایسا سر کہ آج کلاس میں یہ ہوا اور اتنے ہاس میں اچھے سے کرو ہم یہ سمجھتے ہیں ان کی یہ دھوکے میں نہ آ جائے بے فکر نہ ہو جائے اپریشیٹ نہیں کرتے اس کو ماشاء کتنا اچھا کیا یہ دیکھو کام ہے اور اچھا کرو نہیں ہاں ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا तुमसे बहुत ज्यादा मेहनत हम की सब तुम्हारे पास इंटरनेट और जीपी चैट जीपीटी सब मिल रहा है तुम आसानी से हो जा रही पढ़ाई और मैं इतना कमा रहा हूं हमारे जमाने में तीन किलोमीटर चल के जाना पड़ता था उसको उसको डाउन कर देना एकदम उसकी जान चूस लेना उसका हौसला पस्त कर देना अप्रीशिएशन दिया मोहब्बत का सुलूक ये बहुत जरूरी है प्रोविजन नहीं हम प्रोवाइडर बन जाते बाजों یہ پروائڈ کر دیا وہ پرووائڈ کر دیا سب پرووائڈ کر دیا سب تو میں لا کے دے دیا اور کیا محبت چاہیے تجھ کو آپ چاہیے چیزیں نہیں آپ چاہیے کبھی بیٹھ کے بات کرو کبھی سینے سے لگاؤ کبھی بولو کچھ اچھی بات کرو ہم سے اکثر یہ نہیں ہوتا اور بچپن میں کر بھی لیتے ہم لوگ جب ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا ہے بعد میں جب شعور آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں بڑے بچوں سے تھوڑی نا محبت کا سلوک کرتے ہیں ان کو تو ڈانٹنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کمپٹیٹر بن جاتے ہیں ہمارے بڑا تو کیا میں باپ تو کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنی صرف اپنی اولاد سے بلکہ آپ عام صحابہ سے بھی یہ کرتے تھے کیونکہ یہ محبت ہے جس کی بنیاد پر ایک آدمی اپنے بڑوں کی بات مانتا ہے محبت کی بنیاد پر بہت ساری قربانی آدمی دیتا ہے جہاں انٹیلیجنس فیل ہو جاتی ہے وہاں محبت پاس ہو جاتی ہے بعض اوقات کسی کو بچانے کے لیے آدمی اپنی جان بھی دے دیتا ہے محبت کی بنیاد پر عقل یہ بول رہے اس کے مر جا بچانے کے لیے مر جائے گا جائے گا تو. لیکن بلڈنگ میں آگ لگی ہے دوڑ کے جائے گا اس کو بچانے کے لیے اور ہو سکتا ہے وہ بھی مر جائے ڈوب کے اس کو پانی میں بچانے کے لیے کوب جاتا ہے اولاد کو گھر والوں کو زلزلوں میں یا اسی طرح کے جنگوں میں آدمی اپنی اپنے گھر والوں کے جان دے دیتا ہے یہ کیا ہے یہ عقل مندی ہے ٹیکنیکلی یہ بے لیکن یہ محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کرتا ہے تو اور آپ کر رہے ہیں اولاد آپ سے محبت کریں اس کے لیے آپ کو محبت کا سلوک کرنا پڑے گا ساتھ میں رہنے والے دوست احباب ان سے آپ کو محبت کا سلوک کرنا پڑے گا ان سے محبت ظاہر کرنی پڑے گی بیوی شوہر صرف آپ کو پرووائڈ نہیں کرنا ہے دیورات لا کے پٹک دیے پیسے اس کے ہاتھ میں تاکہ پوری تنخواہ دے دی ہاں محبت کہاں ہے وہ نہیں ملنے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ تو کبھی بیٹھ کے انسان بات بھی کرے بچوں کے ساتھ میں. محبت کا سلوپ کرے ان کو اپنے سے لپٹائے اور اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے ہاں مرد کہتا عورت سے کی محبت کیوں نہیں کرتے کہ مرد کہتا عورت سے محبت کیوں نہیں کرتے الٹا ہو گیا تو دونوں کو خیال رکھنا ہے بیوی کو بھی اور چور کو بھی ماں باپ کو بھی اور اولاد کو بھی بڑھاپے میں ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے اولاد کی محبت کی اس وقت میں اولاد کہتی سب کو کر رہا ہوں تمہار کی اور کیا چاہیے تمہیں ارے تھوڑا ہمارے ساتھ بیٹھا بھی تو کرتے دو خاصی ہی صحیح لیکن اس کے ساتھ دو جملے ہمارے سن لیا اگر تو آج ہم لوگ اتنے زیادہ مشینی ہو گئے کہ ہم محبت کر بھی لیتے ہیں بعض اوقات لیکن اظہار نہیں کر پاتے دینی ماحول میں اچھے سماج میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے بہت اہم چیز ہے خاص طور سے اولاد اور بیوی شوہر کے معاملات میں ہونا چاہیے تو کہا کہ اے اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں اور صحابی نے بھی کہا انہوں نے کیا کہا اب انت و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں لگ قسم میں بھی لگ قسم آپ سے محبت کرتا ہوں پھر آپ نے اب دیکھی یہ جو محبت کا اظہار ہے اس کے بعد آپ کی نصیحت آپ کی تلقین کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے آپ جو جملے بولنے والے ایسا کیا کر ایسا مت کیا کر اس کی بات اہمیت بڑھ جاتی ہے آپ اپنی اولاد کو اگر محبت سے کوئی بات بول سکتے ہیں کسی عام آدمی سے نماز میں غلطی کر لیا آپ اس کو کب سے پڑھ رہے ہیں نماز ساٹھ سال کوئی سکھایا نہیں ایسی نماز پڑھتے ہیں نہیں ہمارا باپ بھی اسی پڑھتا ہے جہنم میں جائے گا یہ کوئی نماز, نماز ہے سعودی عرب میں آگے اسی نماز پڑھتا تو آب, اب آدمی سنے گا نہیں آپ اپنی پڑھ اور جاؤ ہماری <laughs> <laughs> دوسروں کی آپ <laughs> اپنی نماز پہ دھیان دو ہماری نماز پہ دھیان بند دو ہم <laughs> ایسی <ہی> پڑھیں گے ضد <laughs> ہو سکتی ہے <laughs> اس میں لیکن آپ نے کہا ماشاءاللہ اللہ آپ کو دیکھتا ہوں میں پابندی سے آتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے اور کہاں رہتے ہیں آپ یہاں رہتے ہیں اچھا اچھا آپ برا نہ مانے ایک بات بتاؤں اللہ آپ کو اچھا رکھے اللہ اور توفیق دے اور دوسروں کو بھی آپ جیسا پابند بنا نماز کا یہ جو آپ نے کیے نہیں ٹھیک نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سننا چاہیے ویسے ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی بات ہو جو مجھے نہیں معلوم ہو لیکن میں نے یہ پڑھا اس لیے بتا رہا ہوں تو برا تو نہیں لگا آپ تو نہیں کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے عمان آپ کا انداز سمجھانے کا طریقہ آپ اس کے مالک نہیں ہو لیکن آپ اس کو اگر پیار محبت سے بتا دو آپ کی محبت کی وجہ سے وہ آپ کی بات مروبت میں مان لے گا بہت ممکن ہے وہ نہ بھی من کر لیکن سنے گا وہ اور کبھی نہ کبھی اس کو وہ چیز کلک کرے گی وہ کی بات نہیں مانتا لیکن آپ کا طریقہ بہت اچھا ہے آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا اور یہ طریقہ سب کا ہونا چاہیے لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت ڈانٹ اپٹ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حق کڑوا ہوتا ہے نا تو کڑواٹ ملا کے دینا چاہیے صحیح بات کڑوی ہوتی ہے تو آپ کیا کرو مطلب اپنی طرف سے اور کڑواٹ ملاؤ اس میں دوائیوں میں لوگ کیا کرتے ہیں کڑوی ہوتی ہے تو اس میں مٹھائی ملا کے دیتے تاکہ وہ کھانا آسان ہو ہم کیا کرتے ہیں اس میں اور کڑواٹ ملاتے तो تو, تو کڑوائی ہوتا ہے سامنے والا نہ مانے تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے قصور اس کا ہے یہی معاملہ سب کے ساتھ ہوتا ہے بیوی بی بچے ڈانٹ ڈپٹ سے ہم بتاتے پیار سے بتائیں شبکت جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے پیش آب کرنے والے کو کیسا یاد کرتا تھا بہت اچھے سے مجھ کو نہ ڈاٹا نہ ڈپٹا نہ کچھ مجھ کو بلکہ آپ نے بڑی شفقت سے مجھ کو سمجھایا تھا تو کہا کہ اے ماس میں تم کو وسیعت کرتا ہوں تو آپ دیکھیے یہ مقدمہ ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں یہ مقدمہ ہے اور پھر اس کے بعد ترتیم کی کہا یمعات انی اوصی کا لا تدعن ان تقول الدور کل نماز کے آخری حصے میں اس ذکر کو اس دعا کو کبھی چھوڑنا مت دور کہتے ہیں پچھلے حصے کو جسے جانور ہوتا ہے اس کی پیٹھ کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ دور کہلاتا ہے بعض علماء نے کہا جب دور کل الصلاه اتا ہے عموما اس سے مراد نماز کا اندر کا حصہ ہوتا ہے نہ کہ سلام کے بعد اسی لیے ایک حدیث جو معدم جبل ہی سے ہے کہتے ہیں کہ آ کر اب رسول اللہ صلی اللہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا معاد کہ کہا معذ میں تم سے محبت کرتا ہوں وانا رسول تو میں نے بھی کہا اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلادا انتقول سلاطین ہر نماز میں یہ دعا پڑھنا کبھی چھوڑنا مت نماز میں نماز کے بعد نہیں تو فیقول سلاطین کی کیا دعا ہے وہ اور اب بھی آئنی اعلی دکر کا اور یہاں ہے اللہ آئینی اعلی دکر کا شکری کا یہ جو حفیظ میں نے ذکر کی جو فی ہے یہ امام احمد ابو داؤد اور نسی روایت کیا ہے سنن انسائی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تین اور حدیث صحیح ہے تو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے اور ابن تیمیہ الحمۃ اللہ علیہ کے تعلق بہت سارے علماء نے اسی کی تعریف کی ہے کہ دعائیں کا جو وقت ہے وہ غالب یہ ہے کہ ایک آدمی نماز میں سلام سے پہلے یہ دعائیں پڑھ لے بعض اذکار وہ ہیں جو سلام کے بعد بھی ہیں اس کی اس کے قرین سے معلوم ہو جاتا ہے دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ باہر ہے یا اندر ہے لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فی کلی سلح تو ہر نماز میں یہاں تین چیزوں کی دعا بتائی گئی اے اللہ میری مدد کر تیرے ذکر پر تیرے شکر پر اور حسن عبادت پر اچھے سے تیری میں عبادت کروں اس سے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں محمورات میں بھی اللہ کو یاد کرنا اللہ کا شکر کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو یاد کرنا قلب سے اور اسی طرح سے زبان سے اللہ کا شکر کرنا دل سے زبان سے بدن سے اور اللہ کی عبادت بہترین طور پر کرنا ساری بادات اس میں آتی ہے کلو غوری اور بدن حتیٰ کہ مالی ترکی کی مالی اعتبار سے بھی عبادات ہوتی ہے اور اسی طرح سے ترک اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی عبادت میں آتا ہے تو پانچ قسم کی عبادات ہوتی ہیں قلبی فعلی اور اسی طرح سے مالی اور ترک یہ ساری قسم کی جتنی بھی عبادات ہیں ایک انسان دوسروں کو شر اپنا اس سے محفوظ رکھے غلط بات بولنے سے رک جائے شراب نہ پیے جوا نہ کھیلے یہ ممنوعات سے بچے تو یہ ترک کرنا بھی عبادات میں شمار ہوتا ہے کیونکہ اس کو موقع تھا لیکن اس نے نہیں کیا اللہ کی خاطر تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ اے اللہ میری مدد کر اس میں اس بات کی تلقین ہے کہ ایک انسان کو ہر چیز میں اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا محتاج سمجھنا چاہیے یہ اس کے تکبر کو اور ریاکاری کو ختم کرتا ہے جو آدمی سمجھے مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اگر اللہ کی توفیق نہ ہو اللہ مدد نہ کرے تو میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا یہ مقصد حیات ہے اس کا حکم ہے پھر بھی میں اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا اس لیے ہم صورت الفاتحہ میں کیا کہتے ہیں ایاک نعبدو جو اس کے بعد کہتے ہیں ایاک نستعین اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے استعانت کرتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں لیکن اس عبادت میں اپنی حاجات تو ہیں ہی ہیں لیکن اس عبادت میں بھی ہم تیری مدد کے محتاج ہیں ایاک نستعین اسی لئے جب معذن کہتا ہے ہی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف ہم کہتے لا قوت اللہ بلّہ کوئی ہال نہیں کوئی قوت نہیں اللہ کی توفیق کے بغیر اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کے بغیر حول تبدیلی رجوع ایک حال سے دوسرے حال میں جانا اللہ کی مدد کے بغیر توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا اور قوت اللہ کی دیے بغیر نہیں آدمی غفلت سے یاد کی طرف آئیں معصیت سے توبہ کی طرف آئیں گناہوں سے نیکیوں کی طرف آئیں ایک حال سے دوسرے حال اپنی حاجات سے عبادات کی طرف آئیں ایک حال سے صرف معصیت کے ساتھ قید کرنا صحیح ابن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہاؤ کو یہ عام ہے تو اس کو عام ہی رکھو فائدہ فرقہ ربی کا فرغ کو رب قد نصیب اپنے رب کو یاد کر لے جب بھول ہو جائے بھول جائے تو ایک حال سے دوسرے حال میں آنا غلطی سے صحیح کی طرف آنا غیر مطلوب سے مطلوب کی طرف آنا حرام سے حلال کی طرف آنا سب چیزیں اس میں آتی ہیں یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اور مطلوبات کی قوت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے جس کی ترغیب بھی ہے بغیر قوت کے تو نہیں کر سکتا آدمی پلک جھپکنا بھی اس کے لیے بھی تو قدرت چاہیے چاہے وہ روزے کی قوت ہو یا افطار کی آدمی کو اللہ کی طرف سے قوت نہ ملے آدمی نہیں کر سکتا ایک قدم نہیں اٹھا سکتا مسجد کی طرف جب اللہ قوت دے گا تبھی تو انسان کا لوٹنا پلٹنا اور اس کا کچھ کرنا اس کی قوت پانا اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے کہ اپنی نفی ہو اس میں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر میں کر ہی نہیں سکتا کچھ نہ ایک حال سے دوسرے حال میں جا سکتا نہ میں وہ کر سکتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا گیا تو آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی مدد اور توفیق کا محتاج سمجھے اکثر انسان سب کی نفی کر دیتا ہے سارے بتوں کی نفی کر دیتا ہے لیکن اپنی نفی نہیں کر پاتا ہے میں, میں کرتا ہوں میں دلاوت کرتا ہوں میں روزہ رکھتا ہوں میں تاجر پڑھتا ہوں میں دین کی خدمت کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں تو بعض اوقات نیکیاں کرتے کرتے کرتے یہ اللہ سے قریب ہونے کی بجائے یہ دور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی نگاہ اللہ سے ہٹ کے اپنی طرف ہو جاتی ہے میں کرتا ہوں آدمی کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے میں نہیں اللہ اللہ اگر توفیق نہ دے تو میں نہیں کر سکتا کچھ بھی. اللہ اگر توفیق نہ دے تو نہیں جنتی کیا کریں گے الحمد للہ اتنا اسٹرگل کیے دنیا میں توحیق پر رہے سنت کی طبع کی حرام سے بچے اللہ کے فراض کو پورا کیا اور کتنی ساری قربانیاں دیں پھر قبر میں صحیح جواب دیے پھر حشر میں پاس ہو گئے پھر پل سیراج پر سے سمل کے بچ بچا کے نکل گئے پھر جنت میں گئے الحمدللہ وہاں جا کے کیا بول رہے ہیں ویلڈن well ہم نے کیا وہاں جا کے کہہ رہے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں الحمد للہ اللہ اچھا ہم نے ڈسکور کیا اسلام کو ڈسکور اسلام الحمد للہ اللہ حدان علی خاطہ ہم نے چنا ہم نے ہدایت پائی ہم بہت انٹیلیجنٹ تھے ہم نے تحقیق کی کوچ بھی نہیں وہاں پہ الحمد للہ اللہ حدان علی خادہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو اس جنت کی رہنمائی عطا کی اللہ نے دیا تو ملا میں نہیں تعریف اللہ کی دیا اللہ نے یہ اس میں ہے الحمد اللہ لہذا الگ کیا ہے نفی میں با پہلے حصے میں اللہ کی حمد ہے دوسرے میں اپنا عجب ہے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا اما کنہ لینا تدی ہم ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے جانب اگر اللہ ہم کو ادا نہیں دیتا یہ جنتیوں کا مزاج ہوگا تو یہ ہمارا آج بننا چاہیے تاکہ ہم بھی جنتی بن جائیں کیونکہ سارے جنتیوں کا یہی مینٹالٹی ہوگی ہم لوگ نہیں اللہ اجاعت دیا ہمارا کوئی کمال نہیں کہا کی تحقیق ٹھیک کرتے تھے اللہ کی تو سے کرتے تھے میں نے ڈوڈا صحیح کو میں نے اتنی اسٹرگل کی میں نے کیا اللہ نے دیا ٹھیک ہے توڑا مڑا کر لیے ہم لوگ جو بھی اللہ کی توفیق سے ہوا ہوا اللہ نے بدلایا کہ اپنی نفی ہو اپنی صلاحیتوں کی نفی ہو اپنی مجاہدوں کی نفی ہو اللہ کی توفیق کو غالب رکھے اپنی کوششوں کے اوپر تو یہ جو چیز ہے اللہ اعنی اللہ میری مدد کر اللہ دیکر تجھ کو یاد کرنے میں معلوم ہے کہ سب سے اہم چیز اللہ کی یاد ہے یہیں سے ساری خیر شروع ہوتی ہے اللہ کو بھولنے سے ساری مصیبت شروع ہوتی ہے الحمد الف اللہ بکر وہ شکر اللہ کو یاد کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا کہ وہ منعم ہے ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں ہم احتاد ہیں وہ دینے والا ہے ہم لینے والے ہیں اس کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں یا لوگ تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو وہ ہے اللہ ہے جو غنی ہے تعریف کا مستحق ہے میں محتاج ہوں اللہ کا اللہ دیتا ہے عطا کرتا ہے وہ سخی ہے اللہ معائن علی ذکرک اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کا شکر کرنا بندے کا دل اللہ کی طرف جب بھی راغب ہو شکایت کے ساتھ نہیں شکر کے ساتھ راغب ہونا چاہیے اپنے بارے میں دیکھیں تو کوتاہیاں اللہ کے بارے میں سوچے تو عطا یہ مزاج ہونا چاہیے وہ بعض اوقات انسان دوسروں کو دیکھتا ہے وہ مجھ سے مالدار ہے وہ مجھ سے آگے ہے اس کا پروموشن ہو گیا اس کے پاس آئی فون ففٹین ہے اور دوسروں کو دیکھتا ہے اس کے جوتے اس کے کپڑے اس کی گھڑی اس کا بینک بیلنس اور آدمی پھر اللہ کی شکایت کرنے لگ جاتا ہے آدمی ان لوگوں کو دیکھے جو اس سے نیچے ہے اس کے دل میں شکر پیدا ہوگا اور اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے پد کرون تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرے شکر گزار بنے رہو میرا شکر کرتے رہو اللہ تک کرون نا شکری مت کرنا بعض علماء نے کہا کہ وہ میں تعمین ہے ناشکری مت کرنا اس لیے کہ آپ میں وہی ہے لیکن اس میں عمومی بات ہے کیونکہ ناشکری شکریہ ککر ہی کی پر ہے اور شکر بہت ضروری ہے زندگی میں بلکہ آج کل تو سائکولوجسٹ بھی کہنے لگے ہیں کہ ایک تو اس کا دینی پہلو ہے آخری آخرت کے اعتبار سے ہے ایک دنیا پہلو بھی اس کا ہے جو آدمی شکر گزار نہ ہو جو नेमतों को शुमार न करें जो हासिल हैं, उसकी मेंटेलिटी नेगेटिव हो जाती है और वो डिप्रेशन में चला जाता है इसलिए ऐसे एप्लीकेशन लोगों ने बनाए हैं और डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि रिसर्च है साइकाट्रिस्ट सजेस्ट करते हैं सुबह सुबह उठें और क्या क्या मुझको मिला है जिंदगी में खूबियां दो चार चीजें लिख दें ताकि दिन उसका पॉजिटिविटी के साथ शुरू हो معلوم کہ شکر صرف دینی عمل نہیں ہے آج دنیا کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پوزیٹو مینٹالٹی رکھنی چاہیے کیا ہے میرے پاس آپ کے اندر کانفیڈنس بوسٹ ہوگا اور آپ کی زندگی میں ڈپریشن نہیں آئے گا اکثر اوقات اپنی حاجات پر نگاہ رکھنا حاصل شدہ نعمتوں سے ہماری نگاہ ہٹا دیتا ہے لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہم کو اللہ نے دی جن کا شمار ممکن نہیں لیکن آدمی کو احساس نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ حاصل ہے جو نہیں ملا ہے ہمیشہ اس پر رہتا اور آدمی کبھی خوش نہیں رہتا ہے شکریہ ہے کہ حاصل شدہ پر نگاہ ہو اللہ اعنی اعلیٰ ذکر سب سے پہلے بندہ اللہ کو یاد رکھنے والا ہو بلکہ ساری عبادات کا حاصل اللہ کی یاد ہے نماز سارے امان میں سب سے افضل عمل ہے لیکن اس کے بارے میں بھی کیا کہا وہ نماز قائم کر میری یاد کے لیے معلومہ ہے کہ نماز میں بھی اصل روح اس کی اللہ کی یاد ہے نہ ہو تو منافک کی نماز ہے وہ الاقوام ولاد قرون اللہ اللہ خلیلا نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بوجھل بنے ہوئے بوجھ سمجھ کے اٹھتے ہیں زبردستی مجبور یورا الناس اور پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے لیے نہیں ولاد اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا یاد کرتے بھی ہیں تو نہیں کے برابر جو آدمی کو آخرت میں کچھ فائدہ نہ دے اس کی عبادات کو مقبول بنانے جیسا نہ تو ان کی نماز میں اللہ کی یاد نہیں اللہ کی یاد بہت ضروری ہے جب عبادات میں سے اللہ کی یاد نکل جائے تو آداد بن جاتی ہے مشینی نماز اب دیکھیے یعنی ایک روبوٹ کی سلاح میں اور ایک مسلمان کی سلاح میں فرق کیا ہے وہ کہ اللہ سے تعلق اللہ کا خوف اللہ کی محبت اللہ کی عظمت کا احساس خشور یہ اس کی عبادت کو واقعی عبادت بناتا ہے تو کیفیات نکل جائیں اگر اعمال سے اور اللہ کی یاد نکل جائے اللہ کا تعلق نکل جائے تو مشینی عمل بن جاتا ہے لہذا یہاں کہا اے اللہ تیرے ذکر پر مدد کر شکر پر مدد کر کہ میری زندگی میں اللہ کا شکر ہو دل سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہو زبان سے اللہ کی حمد و شنا ہو اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا استعمال اللہ کی رضا مندی کے مطابق ہو میں اللہ کی نعمتوں کو معصیت میں استعمال نہ کروں یہ شکر کے تین حصے ہیں تین ارکان ہیں قیم نے الوابل السعید اس کو ذکر کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر اللہ کا شکر اور تیسری چیز وہ حسن عبادت عطی کا اچھے سے اللہ میں عبادت عبادت کرو معلومہ صرف کرنا مطلوب نہیں ہے اچھے سے کرنا مطلوب ہے کہ کوئی بھی کام آدمی کریں اچھے سے کرے بوجھ سمجھ کے نہ کرے زبردستی والا عمل نہ ہو سوشل پریشر سے وہ نہ رکھے سب رکھ رہے میں نے رکھوں گا تو نام خراب ہوگا تو دن تو نہیں چاہ رہا لیکن رکھ لے رہا سارا موسم کروں کیا سارے ہوٹل بند ہیں تو ویسے بھی بھوکا رہنا پڑے گا تو رکھ لو بھائی عبادت اور اس میں ففا دوقات چلو اسی باہر میں ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی تو اگر انسان کے اعمال کی نوعیت کو بدل دیتے ہیں مقاصد کے مطابق وسائل پر حکم لگتا ہے تو حسن عبادت یہ ہے کہ اچھے سے کرے آدمی امن اچھے سے کرنا کیا ہے احسان کے ساتھ کرے انتہب اللہ کا ان کا یراک کہ تو اللہ کی عبادت ایسا کرے اس طور پر کرے گویا اللہ وہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کو دیکھ کے عبادت کرے گا تو کیسی ہوگی تیری عبادت ویسی ہونی چاہیے اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو احساس اور شعور رکھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے ابن رحم اللہ فرماتے ہیں پہلا حصہ ہے ترغیب والی عبادت رغبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر گویا کہ جنتی جیسے اللہ وہ دیکھیں گے ساری چیزوں کو کھل جائیں گے ساری نعمت جنت کی ہوں گی لیکن ان کو بول کے اللہ کی دیدار میں ماہ ہو جائے گی کوئی اور چیز اللہ کو دیکھنے سے زیادہ لذیذ ان لئے نہیں ہوگی اللہ کی عبادت ایسا کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے امیجن مت کر وہ کیفیت اپنے اوپر قاری کر جو اللہ کو دیکھنے والی کی ہونی چاہیے تو یہ رغبت والی ہے طلب والی ہے قربت والی ہے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو سے شوق اور ربت والا معاملہ نہ ہو سکے اس لیے کہ تو سمجھتا ہے میں پاپی ہوں تو ڈر اللہ سے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اگر میں نے ٹھیک سے نماز نہیں پڑھی تو اللہ ناراض ہوگا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو انتر بد اللہ کا ان کا ترا ترا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا ہے اور واقعی نہیں دیکھ سکتا ہے دنیا میں اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ انکم لنتا اور ربکم کم تموت۔ تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ تمہیں نہ ہے تو مرنے سے پہلے آدمی نہیں دیکھ سکتا اللہ تو یہاں مراد یہ ہے کہ گویا کہ تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر نہیں تو کم سے کم یہ احساس اپنے اندر رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے آپ دیکھیے کسی دعوت میں آپ جائیے اور آپ چھین جھپٹ کے کھا رہے ہیں ہاں بھر بھر کے لے رہے ہیں اپنی پلیٹ میں جو کھانا نہیں دیکھا لے رہے ہیں اب آپ کو کوئی بتا دے کے سی سی ٹی وی چپ کے سیکار میں بتا دیا آپ کے ماشاءاللہ یہاں سی سی ٹی وی لگایا اب آپ اس کے بعد آپ کا کھانا دیکھیے ایک دم روئل فیملی کیا بن جاتے ہے تو سلیقے سے آپ کھائیں زیادہ ہو گیا مشہور زبردستی ڈال دیا کسی نے مجھ کو ہاں آپ ایک دم سنبھال کے کھائیں گے آپ کا ہر لقمہ کیسا ہوگا پھر ایک دم نفیس نفاس کے ساتھ آپ کھائیں گے پہلے آپ نے کہا جب کھائیں گے نہیں تو مخلوق کے دیکھنے کا یہ اثر ہے خالق کے دیکھنے کا اثر کیا ہونا چاہیے تو اللہ کے دیکھنے کا شعور انسان کو جب ہو اس کی زندگی میں اصلاح پیدا ہوتی ہے تو رغبت کے ساتھ یا رغبت کے ساتھ عبادت کرنا اعلیٰ درجہ رغبت اور شکر کے ساتھ ہے کم از کم آدمی خوف کے ساتھ کرے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوب آپ تحجت پڑھتے اور آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا لوگوں نے کہا آپ کی تو مغفرت ہو گئی آپ اتنی عبادت تو اتنا مجازہ کیوں کرتے تو آپ نے کہا آپ اللہ کیا میں اللہ اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں معلوم کی عبادت کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ شکر گزاری کے طور پر اللہ کی عبادت کی جائے کہ اللہ سب تو دیا تم نے کچھ بھی کم نہیں ہے تو بڑا مقصد ہے تو سب کچھ ادا کیا ہے اس جذبے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے آتی کہ اللہ کی آکا کا احساس اتنا قاری ہو جائے کہ انسان لازم سمجھے کہ اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے تو عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ کو زمین پر بچھا کے اللہ کی شکر گزاری کا ثبوت دے تو یہ جو چیز ہے یہ اعلی ترین چیز ہے اسی لیے آپ دیکھیں نبیوں کے بارے میں کئی نبیوں کے بارے میں اللہ نے تعریف کی عبودیت کے ساتھ شکر کو جوڑا دیا ہے شکر گزار بندے تو بندگی کے ساتھ شکر گزاری ہونا تو حسن عبادت اور شکر گزاری دونوں جمع کرنا زبردستی کی عبادت نہیں ہونا اللہ کے احسانات کا استشعار انسان کو ہو اور پھر آدمی اللہ کی عبادت کرے اس عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے کرونا میں لوگوں کو آکسیجن کی اہمیت معلوم پڑی ہے آکسیجن ہی تو ہے سال سال سے صبح شام گاؤں دیہات میں یہاں وہاں سب جگہ جا کر آدمی ہوا سانس لیتا ہے کبھی سوچتا نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے لیکن جب سلینڈر نہیں ملے کورونا میں اور لوگ مر گئے تب پتا چلا کہ آکسیجن کتنی ویلوبل ہے نعمتوں کی قدر تب ہوتی ہے جب آدمی ان کو کھو دیتا ہے یہ بھی کتنی بڑی نادانی ہے کہ نعمتوں کی قدر کرنے کے لیے انہیں کھونا پڑے اکرمد آدمی وہ ہیں جو پاک کے ان کے قدر کرے بے وقوف وہ ہے جو کھو کے قدر کرتا ہے تو یہ جو شکر گزاری ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اسی لیے کہا پد قرنی اس کا بدلہ کیا ہے جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو یاد کرتا ہے اس, یاد ہے اس کا یاد کرنا چھوٹا ہے اس کا یاد کرنا بڑا ہے اسی لیے عباس رضی اللہ تعالیٰ نما قرآن کریم کی آیت والا بکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اس کی کئی علماء نے کی ایک تفصیل یہ عباس کہتے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہا لیکن اللہ کا تجھ کو یاد کرنا یہ زیادہ بڑی چیز ہے اللہ تجھ کو یاد کرے یہ زیادہ بڑی چیز ہے ورنہ اللہ کو یاد کرنے والے کتنے لیکن اللہ کا کسی بندے کو یاد کرنا اکبر زیادہ بڑی چیز ہے تیرا اللہ کو یاد کرنا چھوٹی چیز ہے بادشاہ کا تیرا تذکرہ کرنا یہ بڑی چیز ہے تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اللہ کا شکر ہونا چاہیے اور عبادت کو بہتر طور پر ادا کرنے کا مزاج ہونا چاہیے اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ ہمارے اندر اس میں یہ جذبہ دلوں میں ہونا چاہیے اللہ کی مدد کے بغیر یہ ہم نہیں کر سکتے تو اچیومنٹ ہو لیکن کریڈٹ خود نہ لے آدمی سٹرگل سب کریں اچھے سے اچھا کریں لیکن کریڈٹ خود نہ لیں اس کا انتساب اللہ کی طرف ہو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں تو کیا کرو بے ذربی کا وسطہ آپ دیکھیے کیا کہا بحمد ضرور وسطر تین چیزیں کہیں پاکی اپنی نہیں کتنا سپریئر کام کیا میں فالٹ لیس فری آف ڈفیکٹ کتنا پرفیکٹ کام کیا پاک اللہ, بے اللہ کتنا اچھا کام کیا ہم اپنی کوتاہیوں کا احساس رکھتے ہوئے اللہ سے مفرت کی دعا کرو یہ مومن کا مزاج ہوتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس سورت کے نادر ہونے کے بعد مجلس میں سے جب بھی اٹھتے تھے اس کرتے تھے تو یہ مزاج ہونا چاہیے اللہ پاک ہے اللہ کا سارا معاملہ بے ایب ہے ہم لوگ ایب والے کتنا بھی اچھا کی تو کمی رہے گی اس میں ہم حق ادا نہیں کر سکتے اور جو کر بھی رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہے ساری تعریف اللہ کے لیے ہمارا کچھ بھی نہیں اس میں کمال ہمارا نہیں اللہ کی توفیق ہمارا ہے ہمارا کیا ہے کرتے جو بھی کرتے ٹوٹا پھوٹا لگنا رہا کرتے ہمارا کام عبدار ہے واقعی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے رہے جیسا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے کوئی کارنامے اس پر ناز نہ کریں بلکہ اپنے ہر عمل میں کہیں نہ کہیں تفسیر کا پہلو دیکھیں کہ کم رہ گیا اسی لیے سلام پھیرتے نماز سے تو کیا کہتے ہیں استفاد کرتے ہیں اللہ سے عظیم ترین عمل ہے لیکن اللہ سے استفاد یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے اللہ اس کی سمجھ ہم کو دے چھٹی حدیث مختصر ہے اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے وقت ہمارے پاس ہے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اب ہو رضی اللہ تعالیٰ خلیلات میرے خلیل نے مجھے تین چیزوں کی وصیت کی لا ادر حت اموس مرنے تک ان کو نہیں چھوڑوں گا میں لا ادر ہن حتموز موت تک میں ان پہ جما رہا ہوں گا کبھی چھوڑوں گا نہیں ان کو میں کیا ہے وہ سو میں سلا من منکل شاہ ہر مہینے کے تین روزے رکھنا تیرہ چودہ پندرہ ایام بیس کے روزے جن کو کہتے ہیں تو ہر مہینے کے تین روزے رکھنا وہ سلا مجھے وسیع کی کسی سلاۃ البح کی جس کو ہمارے یہاں چاچ کی نماز کہتے ہیں یا اس کو سلاۃ البین بھی کہا گیا ہے سلاۃ الا بینا ترمۃ الفصال سلا عوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے قدم ریت کی گرمی کی وجہ سے حرارت محسوس کرنے لگے نو دس بجے کے آس پاس کا وقت ہو سکتا ہے ہمارے ملکوں میں تو سلا تو سر اور نو بینا وطر. وطر پڑھ کے سونا ان تین چیزوں کی وسیعت کی مرنے تک اس کو نہیں چھوڑوں گا میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا کی مزاج کیا تھا اور ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ وہ وقتی عمل نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو موت تک پورا کرنے کا مزاج ہونا چاہیے جو حکم اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے جو اللہ کی طرف سے فرمان آ جائے اس میں مزاج مومن کا ہونا چاہیے مرنے تک کروں گا اس کو میں یہ عزم عمل کو آسان کر دیتا ہے بعض اوقات انسان عمل کا عزم نہیں کر پاتا اور امر ڈھیلا ہو جاتا ہے دل کی سطح پر پہلے پختگی آتی ہے پھر عمل کی سطح پر دل ہی ڈھیلا ہو جائے تو عمل ڈھیلا ہو جاتا ہے آدمی کا ارادہ پکا ہو اس کے بعد عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے بنیا جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا آدمی کا اس کی نیت پختہ ہونی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے طباعت کے وسائل پیدا کر دیتا ہے وہ لدین جو ہدایت کو اپناتے ہیں ہدایت کا قصد کرتے ہیں اب ابن, ابن, ابن قطیر عمل فرماتے ہیں جن کی نیت ہوتی ہے ہدایت کی ہم ان کی ہدایت کو اور راتے ہیں تو آدمی کی نیت پختہ ہونا چاہیے تو کہا کہ تین چیزوں کی وصیت کی اور میں مرنے تک نہیں چھوڑوں گا اس کو یا رمضان میں کروں گا نہیں ہمارے اعمال قرآن کی تلاوت رمضان میں تراوی کا قیام العل کا اہتمام رمضان میں ذکر اذکار رمضان میں داڑھی چھوڑنا ہے پھر رمضان میں ہاں سگریٹ چھوڑنا ہے رمضان میں رمضان ہونے دے دیکھ کے اس کے بعد سب کریں انشاءاللہ اللہ آدمی رمضان تک جو ہے گویا کہ جیسے شاعدین قید ہو جاتے ہیں یہ بھی قید ہو جاتا ہے اور جیسے شاعین آزاد ہو جاتے ہیں یہ بھی آزاد ہوتا ہے شریف کی قیودات سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تمۃ اللہ عن تم مسلم تمہیں موت آئے تو اسلام پہ آنی چاہیے یعنی مرنے تک تم اللہ کی فرما برداری کا اہتمام کر پو تو کہا کہ اللہ حق اموت مرنے تک میں اس کو کرتا رہوں گا چھوڑوں گا نہیں نہیں چھوڑنے کا مزاج ہونا چاہیے نہیں چھوڑوں گا کیا ہے وہ تین روزے ہر مہینے کے اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک انسان اگر ہر مہینے کے تین روزے رکھتا ہے تو ایک نیکی کا ثواب کتنا ہوتا ہے اللہ بعشری ہم سالحہ کے ہر نیکی کا ثواب دس گنا ملتا ہے تو تین روزوں کا کتنا ہوگا دس گنا تیس گویا کہ اس نے پورے مہینے روزے رکھے اور اگر ہر مہینے کرتا چلا جائے سال بھر کے روزے کا ثواب اس کو ملتا ہے تو اگر ایک دسواں حصہ بھی آدمی کر لے تو دس گنا ہونے کی وجہ سے پورے مہینے کے روزے کا ثواب اس کو ملتا ہے یہ سواب چودہ پندرہ جنوری فروری نہیں اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے یہ تین دن ہوتے اس کے علاوہ بھی روایت ہیں یعنی علما کے اقوال بھی اس میں ہیں لیکن یہ تین یعنی عام طور سے روایت میں آیا ہے کہ تیرہ چودہ پندرہ کو روزہ رکھے آدمی اور اور سلا دہا سلا فجر کے بعد سورج نکل جانے کے بعد تھوڑی حرارت پیدا ہونے کے بعد پڑی جانے والی نماز ہے اور دو سے لے کے چار سے لے کے بارہ رکاوٹ تک پڑی جا سکتی ہے اور بعض علماء نے کہا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے تو آدمی یعنی دو دو کر کے یہ نماز پڑھے اس کے لیے چاہے مسجد جا کے پڑے اپنے گھر پہ پڑھے کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ نوافل میں سے ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے شرح کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کرتے تھے تو سلا کا اہتمام اس اس تلقین آپ نے کی اور وہ نوم نارا وطر یعنی سونے سے پہلے وطر پڑھنا وطر پڑھ کے سونا یہ خصوصاً آدمی کے لیے ہے جس کے لیے تیام اللیل مشکل ہو اور خدشہ ہو معلوم نہیں بیدار ہوں گا یا نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیام اللیل کے چکر میں آدمی وطر بھی چھوڑ دے کیونکہ یہ محقد نماز ہے پانچ نمازوں کے بعد میں اہم ترین نمازوں میں سے نماز وطر ہے الوتر الحق کو حدیث میں آیا اس کے بعد این معاشتی بھی قائل ہیں کہ یہ واجب ہے اگر چیراج قول یہ ہے کہ واجب نہیں لیکن مؤقت نمازوں میں مقدہ نمازوں میں یہ بہت تاکہ اس کی ہے وطر کا اہتمام کرنا چاہیے تو سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا ہے اس کے بعد اگر آدمی اٹھ جائے ہے میں تو وطر چھوڑ کے وہ بقیہ نماز پڑھ لے آٹھ اٹتے پڑے یا چھ پڑھے یا چار پڑھے اس کی مرضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں ثابت ہیں چار اور تین چھ اور تین آٹھ اور تین جیسی اس کی سہولت ہو پڑ لے تو یہ سونا ایک سال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو محتاط ہونا چاہیے اور اپنے عمل کی حفاظت کا شعور اس کو ہونا چاہیے سوچیں گے دیکھیں گے اور ضائع کر دیا ایسا نہ ہو بلکہ آدمی اپنے مزاج کو خوب جانتا ہے اگر امکان کوئی ہے کہ چھوٹ جائے گی تو اس کو سو, وقت میں پڑھ کر ہی سونا چاہیے بہت تھکا ہوا ہے ڈر لگ رہا ہے کہ معلوم نہیں اٹھ پاؤں گا کہ نہیں تو ایسا آدمی احتیاط کا راستہ احتیار کرتے ہوئے وطر پڑھ لے اور اس کے بعد اگر اٹھ گیا تو نہیں اٹھا تو کم سے وطر ضائع نہیں ہوگی تو اس سے بھی یہ بات معلوم تھی کہ محتاط ہونا چاہیے ایک مومن کو اپنی نیچوں کے بارے میں. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو یہ حدیثیں ہم نے دیکھی انشاءاللہ مزید حدیثیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے جس میں اور بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے اور اس کے مطابق جینے کی توفیق دیں آپ کی وصیتوں کا خصوصی لحاظ رکھنے کی توفیقہ فرمائیں محرمے اور جو باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق میں جیسا کل اعلان کیا گیا تھا کہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گا تو کل بھی مغرب رہے اور پھر عشاء کے بعد اس کے بعد جمعرات کو صرف جو ہے مغرب کے بعد سے عشا کی نماز تک رہے گا اور پھر جو ہے جمعہ کے دن جو صدر العلم جو دورہ شروع کیا گیا تھا وہ اصل کی نماز کے بعد سے ان شاء دورے کی شروعات ہوگی اللہ تعالیٰ شیخ علم و عمل میں عمر نے مرکزہ فرمائے ہم یہ دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق جامع ابرال مردہ خیر خیب بارک اللہ, اللہ حکم السلام علیکم رحمۃ اللہ